تفریح السلام علیکم مفتی صاحب آپ کی ہمت دیکھ کے تو کیا بولے آپ جگ سے ہمارے سے خطاب فرما رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے میرا سوال یہ تھا کہ ابھی آپ نے شیعہ حضرات سے بات کی ان سے تو ہماری جو جماعت ہے سنت والجماعت ان کا حضرت امیر معاویہ کیا بارے میں کیا ہے کیا عقیدہ رکھتے ہیں ہم چولیے اچھا سمجھتے ہیں اچھا یا یا ہمارا عقیدہ ہے ان کے بارے میں دیکھیں بھائی باقی بھائی اللہ آپ کو اس میں با مسما کر دے ہم سب کو اللہ پاک کر دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں آقا ترین صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا سید نہ امیر معذلہ ربی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت قابل عزت و احان صحابی ہوں اور یعنی یہ مسلمانوں کے سب مسلمانوں کے ماموں بھی لگتے ہیں کیونکہ ان کی ہمشیرہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے مبارکہ میں تھی ہماری ماں تھی ہات المومنین میں سے تھیں جی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تو اس لحاظ سے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی ہیں اہل سنت و جماعت ان کو دیگر صحابہ اکرام کی طرح قابل عزت و اکرام سمجھتے ہیں سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی مجدد دین و ملت عربی اللہ تعالیٰ نے شاخہ جو سینا امیر معاویہ کا گفتاخ ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے تو جیسا کہ حضرت عربی اللہ تعالیٰ یہ امیر المومنین فل حدیث ہیں ان سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز اور امیر معاویہ عربی اللہ تعالیٰ سے افضل کون یعنی ایک تو صادی ہیں حضرت عمر بن عبد العزی اور بہت بڑی شخصیت ہیں حضرت عمر بن عبد العزی اور ویسے کرنی ربی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شخصیت ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے صابہ کو کہا کہ ان کی ضرور کریں ان, ان سے میری مت کے لیے دعا کروائیں لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گھوڑے کے سموں کے ساتھ گدو और اور وہ آدمی کے में میں چلا جائے में میں جانے کے بعد وہ عجیب ویب قسم کی ایک رسوبت بن جا رہی ہے وہ آدمی اپنے ناچ سے رسوبت کو نکال کر پھینکے وہ رسوبت جو ہے اس کو جو... اس کو جو رتبہ ہے اس کو جو رتبہ ہے جو نسبت ہے اس کے ساتھ کسی غیر صحابی کو صحابی کے ساتھ یہ بھی نسبت نہیں چاہے وہ حضرت سینا عمر بن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہی کیوں نہ ہوں؟ دنیا میں ممکن ہے نبوت کے بعد ہر کوئی رتبہ نیکی کے حاصل کر لیا جائے لیکن یہ جو عبادت ہے نا نظروں کی عبادت عطا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اے کے چہرے کو دیکھنے کی یہ صرف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ خاص ہے یہ عبادت کسی اور کو نہیں مل سکتی اس لیے میرے بھائی جو سیدنا امیر باب یا ربیت کا غصہ ہوگا وہ سمجھ لینا سنی نہیں ہو سکتا اور جو چاہے ہو اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو صحابہ اکرام کے آپا کریم سر کے تمام صحابہ کو مانیں تمام اہل بیت کو مانیں اولیاء کو مانے سارے انبیاء کو مانے انبیاء پر نازر شدہ کتابوں کو مانے سارے فرشتوں کو مانے جنت دوزخ کو مانے عذاب قبر کو مانے آقا کی شفاعت کو مانے اولیاء اور صحابہ کی شفاعت کو مانے آقا کے حوض کوثر کو مانے یہ سننے کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں جو کسی ایک صحابی کا گستاخ ہوگا کسے باشد کوئی ایک صحابی وہ کت ان سنی نہیں ہو سکتا وہ سنیوں سے کٹ ان خارج ہے